میرے بھائیوں نبی علیہ ساد اسلام نے جب حد کیا تھا کون سا دن تھا جمعہ کا دن تھا تو وہاں پہ آپ نے جمعہ پڑھایا نہیں پڑھایا جمعہ نہیں پڑھایا اور آپ نے مکہ والوں سے بھی نہیں کہا کہ تم جمعہ پڑھ لو اپنا تو اس سے بھی بار, بار بار میں کہہ رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جو یہ کسر ہو رہی ہے جمع ہو رہی ہے جمعہ نہیں پڑا جا رہا یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ آپ حج میں ہیں چاہے مکہ کے لینے والے ہیں چاہے دور سے آئے ہیں سارے ہی کسر کریں گے سارے ہی نماز کو جمع کریں گے خطبہ جمع وہاں پہ نہیں ہوگا نبی علیہ السلات وسلم اس خطبہ کے بعد اپنی اونٹ اونٹنی پہ بیٹھ گئے پہلے بھی خطبہ بھی آپ نے اونٹنی پہ دیا ہے خطبہ جوہاں کے بعد بھی اونٹنی پہ بیٹھے رہے اور پھر نبی علیہ السلاط اسلام نے دعائیں شروع کر دیں خطبہ جب آپ نے دیا ہوگا اس کے بعد سے لے کر مغرب تک تقریباً چار گھنٹے پانچ گھنٹے بنتے ہیں اور ہم سے پانچ منٹ دعا نہیں ہوتی کتنے منٹ دعا نہیں ہوتی پانچ منٹ اور نبی علیہ السلاط اسلام نے پانچ منٹ نہیں تقریباً پانچ گھنٹے دعا کی ہے اونٹنے کے اوپر بیٹھے رہے دعائیں, رہے دعائیں کرتے رہے دعائیں کرتے رہے دعائیں کرتے رہے اللہ سے تعلق رکھا اللہ سے مانگتے رہے تو میرے بھائی بڑا عظیم دن ہوگا اور یوم عرفات بھی ہے جمعہ بھی ہے اثر کے بعد کا وقت قبولیت کا وقت ہے اللہ سے مانگیے اللہ سے مانگیے ان لوگوں کے لیے جو فوت ہو چکے وہ آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں اللہ سے مانگیے اپنے ملک کے لیے اپنے مسلمان ملک کے لیے مانگیے اللہ سے مانگیے اپنے والدین کے لیے اپنے رشتے داروں کے لیے اپنی اولاد کے لیے اپنے لیے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توحید کے اوپر رکھے خاتمہ ہو تو ایمان کے اوپر ہو توحید کے اوپر ہو تو میرے بھائیو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگیے یہ چار پانچ گھنٹے کا جو وقت ہے اللہ سے مانگنے کا وقت ہے فرماتے ہیں نبی علیہ السلاۃ وسلم کہ سب سے بہتر دعا وہ ہے جو عرفات میں مانگی جاتی ہے کون کہہ رہے نبی اسلام فرما رہے سب سے بہتر دعا وہ ہے جو عرفات میں مانگی جاتی ہے اور فرمایا سب سے بہتر کلمات جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے میدان عرفات میں کہے وہ یہ تھے لا الہ الا اللہ وح لا شریق اللہ لہول ملک وہ لہ الحمد و حال کل شدید ان کلمات میں کیا ہے توحید تحید تحید ہے دیکھیے رب کو توحید کتنی پسند ہے اور جان لیجیے مان لیجیے کہ اللہ نے مجر آپ کو اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے فرمایا وما خلق تل ج ول انسا کہ میں نے جنوں انسانوں جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اصل میں ہماری بنیاد غلط رکھی گئی ہے ہمیں بچپن سے یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ نے کائنات بسائی ہے اپنے محبوب کی خاطر اور پھر ہم سب کچھ محبوب کی خاطر کرتے ہیں اللہ کی خاطر نہیں کرتے اللہ تو قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے کائنات بسائی ہے جن انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے اللہ تو کہتے ہیں میں نے اپنے رسول کو بھی پیدا کیا تو اپنی عبادت کے لیے اپنے رسول کو رسول بنایا تو اس لیے کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دی جائے تو سر میرے بھائی لا الہ الا اللہ شری کلا اللہ. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی نہ واسطے کے نام پہ نہ ڈریکٹ کے نام پہ اہل مکہ شرک کرتے تھے واسطے کے نام پہ کہ اللہ بڑی ذات ہے اللہ تک ڈریکٹ پہنچنا ممکن نہیں ہے یہ لات ازا حبر ان سے رابطہ کرتے ہیں یہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں اور یہی ان کا شرک تھا نا یہی سرک تھا ان کا اور آپ کہیں گے کہاں کی بات کہاں ملا دی لات بت ہے نہیں لات بت نہیں ہے بخاری شروع کھولئے عبداللہ ابن عباس سے پوچھیے کہتے ہیں کان رجولن یہ ایک آدمی تھا لات کیا تھا ایک جب فوت ہو تو اس کی یادگار کیم کر لی گئی بت بنا دیا گیا لیکن جب وہ بت کو پکارتے تھے ان کو بھی پتا تھا یہ تو پتھر ہے مقصود وہ ذات تھی جس کے نام پہ بت بنایا گیا تھا مقصود وہ شخصیت تھی اور وہ کیا شخصیت تھی لات تو میرے بھائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج بھی شرک ہو رہا ہے اور شرک کرنے والے کئی بھائی نہیں مانتے قبر والے سے بیٹا مانگیں گے قبر والے سے کہیں گے بیٹا لے کر دو قبر کا طواف کریں گے قبر والے کے نام پہ جانور ذبہ کریں گے قبر والے کے نام پہ چیزیں تقسیم کریں گے دیگیں تقسیم کریں گے گیارہویں کے نام پہ بہت کچھ کریں گے پھر کہیں گے ہم تو شرک نہیں کرتے تو میرے بھائیوں اس لیے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے وہ دہوت ہے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے ساری بات اسی کی سب تعریفیں اسی کی واہ اللہ کل قدیر ہر چیز پہ قادر کون ہے تو پھر مانگنا کیسے ہے اللہ ہی سے مانگنا ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے میرے بھائیو یہ جو تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا ہے کہ واسطے کے نام پہ شرک ہو رہا ہے کہ قبر والے سے رابطہ کریں گے وہ اللہ سے لے کر دے گا میرے بھائیوں مثال کیا دیتے ہیں جی کہ آپ نے جب کسی بادشاہ تک پہنچنا ہو تو کلرک کے بغیر سیکٹری کے بغیر نہیں پہنچ سکتے یہ آپ اللہ کی عزت کر رہے ہیں یا توہین کر رہے ہیں وہ بادشاہ تو ایک انسان ہے اس کی قوت سماعت محدود ہے ایک دو زبانیں جانتا ہے اس کو مترجم کی بھی ضرورت ہے سیکٹری کی بھی ضرورت ہے کلرک کی بھی ضرورت ہے میرا رب اس کی قدرت بے پناہ ایک وہ ساری زبانوں کا خالق تمام انسانوں کا خالق ہر ایک کو جانتا ہر ایک کی سنتا ہر ایک کو دے رہا ہے میرے بھائیوں اس کو انسانوں سے نہ ملائیں وہ تو کہتا ہے ویدا سال کا عبادی فنی قریب کہ جب اے نبی علیہ السلاۃ السلام آپ سے بندے میرے بارے میں سوال کریں فنی قریب تو میں کیا ہوں قریب ہوں سننے کے لحاظ سے دیکھنے کے لحاظ سے قدرت کے لحاظ سے میں تمہارے قریب ہوں ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں تو نبی علیہ السلاۃ اسلام میرے بھائیو یہاں پہ دعا کرتے رہے اور یہ کلمات پڑھتے رہے آپ بھی یہی کلمات پڑھیے دوسری حدیث میں آتا ہے یہ حدیث ابھی بیان کی ترمزی کی تھی دوسری حدیث مسلم شریف کی ہے اور اس کا کچھ حصہ دیگر کتب میں بھی آیا ہے کہ اللہ تمارک و تعالیٰ, تعالیٰ عرفات کے دن عرفات کے دن بندوں سے قریب ہوتے ہیں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 اہمیت کو سمجھیں اور سارا ٹائم اللہ کی عبادت میں اللہ سے مانگنے میں گزاریں میرے بھائی اب مغرب کی اذان ہو چکی ہے سورج غروب ہو چکا ہے اب آپ نماز کہاں پڑھیں گے جی یار اذان ہو گئی ہے اذان ہو گئی ہے تو ارفات میں کیوں نہیں پڑھیں گے ارفات جگہ بھی بڑی اہم ہے اللہ اسے کہتے ہیں اتباع اسے کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی پیروی اسے کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی اتباہ آپ کی پیروی آپ کے نقشے قدم پہ چلنا عقل کہتی ہے عرفات بڑا عظیم دن ہے عقل کہتی ہے نماز جلدی سے جلدی پڑھنی چاہیے لیکن نبی علیہ اللہ اسلام کی سنت کیا ہے کہ آپ نے یہ نماز میدانی عرفات میں نہیں پڑھی جب سورج غروب ہوا زردی سورج کی ختم ہوئی سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی تب جا کے عام عرفات سے نکلے صحابہ کلام آپ کے ساتھ تھے لوگ اپنی اونٹنیوں کو مار رہے تھے تاکہ تیز چلیں آپ کہہ رہے تھے نہیں نہیں آرام آرام سے سکون سے چلو وقار سے چلو نبی علیہ اللہ تو السلام نے اپنی اونٹنی کی مہار کو لگام کو پکڑا ہوا تھا کیوں پکڑا ہوا تھا تاکہ آرام آرام سے چلے آپ آرام آرام سے چل رہے تھے راستے میں آپ سے صحابہ اکرام نے کہا اللہ کر سن نماز نماز آپ نے کہا نماز آگے چل کے پڑیں گے نماز کہاں پڑھیں گے آگے چل کے پڑھیں گے تو نبی علیہ صاحب شام چلتے رہے چلتے رہے تلبیا کہتے رہے اللہم کلبئی کہتے رہے یہاں تک کہ آپ مزلفہ پہنچ گئے مزلفہ میں پہنچے تو آتے ہی وہاں پہ کیا آپ نے کٹھا کیا کنکریاں اردو بولنے والے یہی کام کریں گے افسوس سے کہنا پڑتا ہے میرے بھائی نبی علیہ صلاح و السلام کی سنت کو دیکھا کریں یہ نہ دیکھا کریں اکثریت کیا کر رہی ہے اکثریت دین میں معیار نہیں ہے اکثریت دین میں معیار کسی بھی مسئلے میں یہ نہ کہا کریں جناب اگر یہ غلط ہے تو ساری دنیا کیوں کر رہی ہے اللہ تعالی نے بار بار قرآن پاک میں ذکر کیا کہ اکثریت گمراہی کے اوپر ہوتی ہے تو اکثریت کی طرف نہ دیکھا کریں اکثریت کو آپ مضلفہ میں دیکھیں گے کہ آتے ہی پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے پہاڑ جو کالے ہیں رات کو سفید سفید نظر آئیں گے لوگوں کی وجہ سے احرام کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں جی کنکریاں کٹھی کر رہے ہیں نبی علیہ السلاط اسلام نے مزلفا میں آ کر سب سے پہلے کیا کیا تھا نماز پڑی تھی مغرب کی نماز تین رکھتے عشاء کی نماز دو رکھتے ایک اذان دو اکامتوں کے ساتھ دونوں کو جمع کیا گیا ایک ساتھ ادا کی گئی اور اس کے بعد نبی علیہ السلاط والسلام نے کیا کیا جی سو گئے تھے نبی علیہ الصلاحت والسلام نے اس کے بعد کیا, کیا کہ آپ سو گئے تو نبی علیٰۃسلام کی سنت مضلفہ والی رات عبادت کرنا ہے یا سونا ہے سونا ہے نبی علیہ السلاحت واللام پوری زندگی تحجد پڑتے رہے لیکن مضلفہ والی رات آپ نے تحجد نہیں پڑی اور ہم کیا کریں گے پوری زندگی تحجت نہیں پڑی مزلفہ والی رات پڑھیں گے اللہ ہم کو ہدایت دے آمی. اللہ ہم کو ہدایت دے آمی. میرے بھائی نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں ہاں جس کو نیند نہیں آ رہی یا کوئی مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو ٹائم ضائع کرنے کے بجائے عبادت کریں لیکن نبی علیہ السلام کی سنت اور افضل طریقہ یہ ہے میرے بھائی کہ آپ سو جائیں آپ کی نیند بھی عبادت بن جائے گی کیونکہ نبی علیہ السلاح اسلام کی سنت کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں تو میرے بھائی اس لیے اس رات سونا ہے آپ کو کئی کتابیں ملیں گی کیونکہ کئی کتابیں ہیں ہی ایسی آپ کا قصور نہیں ہے لیکن خبردار ہو جائیں آئندہ کئی کتابیں ایسی ہوتی ہیں ان میں کوئی حوالہ نہیں ہوتا حدیثوں کا قصے کہانیاں من گڑت لکھی ہوتی ہیں اور عام آدمی دیکھتا نہیں ہے بیر بھائی اپنی عادت بنائیں آپ جب کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں تو وہاں آپ دکان نہیں کھاتے بڑے ماہر بنتے ہیں تجربہ حاصل کرتے ہیں ہر کاروبار میں آپ ایسا کرتے ہیں دین میں آپ ایسا کیوں نہیں کرتے یہاں کہ آپ کیوں کہتے ہیں یار ہم کیا کریں ہم یہ کریں کہ آپ آگے آئیں معلومات لیں دین کے آس پاس آپ کو آتی چلی جائیں گی معلومات تو میرے بھائی اس لیے ایسی کتابوں کے اوپر اعتماد نہ کریں جو بغیر دلیل کے آپ سے کہیں گی مظلفہ والی رات عبادت کرنا شب بداری کرنا اتنا ثواب ہے وہ ہے یہ ہے غلط نبی علیہ السلاۃ وسلام نے مزلفہ والی رات سو کر گزاری ہے آپ بھی سو کر گزارے ہاں جس کو نیند نہیں آ رہی ٹھیک ہے وہ عبادت کرتا رہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ نیند حاصل کرنے کی کوشش کریں نبی علیم نے مزلفہ والی رات مزلفہ میں گزاری اور فجر کی نماز آپ نے پہلے وقت پہ ادا کی صبح صبح اندھیرے میں ادا کی جب فجر ہو گئی اس کے بعد آپ نے فجر کو لیٹ نہیں کیا جب فجر کا ٹائم شروع ہو گیا تو آپ نے فجر کو لیٹ نہیں کیا بلکہ فجر کے پہلے ٹائم پہ آپ نے فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد نبی علی سلاطلام نے مشر الحرام مزلفہ میں ایک پہاڑ ہے اس کے اوپر آپ کھڑے ہو گئے اور وہاں پہ آپ نے ہاتھ پھیلا دیے اور اللہ تبارک و تلا سے دعائیں کرتے رہے تکبیریں کہتے رہے اللہ کی حمد و بیان کرتے رہے لا الہ الا اللہ کہتے رہے اللہ سے مانگتے رہے ہاتھ اٹھا کر مانگتے رہے یہاں تک کہ فجر کے بعد سورج نکلنے کا ٹائم ہوا لیکن سورج نکلا نہیں سفیدی ہو گئی اس سے پہلے پہلے آپ مضلفہ سے منہ کی جانب چلے گئے